السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغخره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن مضلل فلا حاديل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الماںبادحبی سے کتاب اللہ وقیر الحدی حدب المحمد انصلی اللہ علیہ وسلم وشر العمور محدا صعت وک اللہ محدث وک اللہ بداۃ اللال اسلام نے دین کا علم حاصل کرنے کے سلسلے میں بہت زیادہ ترغیب دی ہے یہ ترغیب اس حد تک ہے کہ نبی علیہ السلاط وسلم ایک حدیث میں فرماتی ہیں جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں کہ طلب العلم فروح بطن کل مسلم کہ ہر مسلمان پہ ایک فرد ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے ہر مسلمان پہ ایک فرد ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے اس سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام کس قدر ترغیب دے رہا ہے اس معاملے میں کہ دین کا علم حاصل کیا جائے علماء کرام نے اس حدیث کی وضاحت میں لکھا ہے کہ علم دو طرح کا ہے ایک وہ علم جس کا تعلق ان امور سے ہے جنہیں آپ سر انجام دے رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ ان میں سے آپ کیا عقائد ہیں ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے ارکان کون سے ہیں اور ایمان کے ارکان کون سے ہیں ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وجو کرنے کا طریقہ کیا ہے روزے روزوں کے احکام کیا ہیں اور اگر کسی پہ حج واجب ہے تو پھر وہ حج کا طریقہ بھی سیکھے یہ علم کا دوسرا حصہ ہے کیونکہ حج ہر ایک اوپر واجب نہیں ہے تو اس لیے حج کا علم سیکھنا بھی ہر ایک اوپر واجب نہیں ہے لیکن وضو ہر نے کرنا ہے نماز ہر نے پڑھنی ہے اور عقیدہ کا علم ہر کے پاس ہونا چاہیے اور جو تاجر ہے مالدار ہے اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا کاروبار جائز ہے کون سا کاروبار جائز نہیں ہے اور کتنے مال میں زکات ہوتی ہے اور کون کون سے مال میں زکات ہوتی ہے اور کس کس کو زکات دے سکتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا سیکھنا فلو ہے ہر ایک کے اوپر اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا سیکھنا اس کے اوپر فلو ہے جس کا ان چیزوں سے واسعہ پڑ رہا ہو تو میرے بھائیوں خلاصہ ایک یہ ہے دین کا علم حاصل کرنے کے سلسلے میں ہر ایک کو چاہیے کہ ٹائم نکالے وقت نکالے اور عام نفلی عبادات کے, کے معاملے میں عام نفلی عبادات کے مقابلے میں علم حاصل کرنا زیادہ فریت رکھتا ہے زیادہ اہمیت رکھتا ہے فرد نماز ہر ایک نے ادا کرنی ہے فرد روزے ہر ایک نے ادا کرنی ہے لیکن نفل نمازوں نفل روزوں کے مقابلے میں دین کا علم حاصل کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ علم حاصل کرنے سے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے رب کی صفات کا علم ہوتا ہے رب کی عظمت کا احساس ہوتا ہے رب کے ناموں کا پتہ چلتا ہے رب کے مقام کا پتہ چلتا ہے رب العالمین کے وجود کا علم ہوتا ہے کہ رب العالمین کہاں ہے علم سے پتا چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق کیا ہیں آپ کے ہمارے اوپر کون کون سے حقوق ہیں آپ نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں کیا آرڈرز دیے ہیں کن چیزوں سے روکا ہے ان تمام چیزوں کا علم ان تمام چیزوں کی معلومات کیسے ہمیں پتہ چلیں گی جب ہم علم حاصل کریں گے اسی لیے بخاری شریف کی حدیث ہے فرماتے ہیں نبی علیہ اللہت والسلام میں اری دل بِهِ خیرن یہ فقط حوف کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیں اللہ تعالیٰ اسے دین میں سمجھ بوجھ عنایت کرتی ہیں یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کریں اللہ اسے مال دیتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کریں اللہ تعالیٰ اسے بیٹے دیتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے اسے اللہ تعالیٰ بادشاہ بنا دیتی ہیں ہو سکتا ہے بادشاہ بننا خیر کی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے شر کی لامت ہو جو مال آپ کو مل رہا ہے ہو سکتا ہے یہ اللہ کا فضل ہو اور آپ کے لیے خیر ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مال آپ کے لیے فتنہ بن جائے فساد بن جائے بیٹے ہو سکتا ہے آپ کے لیے نعمت ثابت ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیٹے آپ کے لیے عذاب بن جائیں لیکن جس کو اللہ دین کا علم دیں یہ علامت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے خیر دینا چاہ رہی ہیں بلائی دینا چاہ رہی ہیں تو میرے بھائیوں اس لیے ہمیں چاہیے خود بھی ٹائم دیں قرآن پاک کی تلاوت سیکھنے کے سلسلے میں قرآن پاک کا معنی مخوم سیکھنے کے سلسلے میں اور اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں ان معاملات میں آپ کے پوتے آپ کے بیٹے انہیں دین کا علم دیا جائے انہیں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا جائے انہیں قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی جائے کیونکہ یہ بچے فی الحال چھوٹے ہیں آپ کے کنٹرول میں ہیں آپ کے پاس ہیں جب یہ بڑے ہوں گے یہ گھر سے نکل جائیں گے تعلیم کے سلسلے میں ملادموں کے سلسلوں میں پھر آپ ان کے پاس نہیں ہوں گے اگر بچپن میں آپ لوگوں نے دین کا علم دیا ہوگا گمراہیوں سے غلط باتوں سے محفوظ رہیں گے اور اگر دین کا علم آپ لوگوں نے فراہم نہیں کیا ہوگا تو پھر جب وہ آپ کے کنٹرول سے باہر نکلیں گے تو وہاں پہ کئی شتانوں سے واسطہ پڑے گا اور ان سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے اللہ تعالی نے بھی اسی لیے قرآن پاک میں کہا ہے فا علم اللہ اللہ اللہ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے کہ اللہ نے کہا معلوم ہونا چاہیے نہیں کہا کل وظیفہ کرو لا اللہ کا حالانکہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرنا بھی اچھی بات ہے بار بار لا اللہ پڑھے ثواب ملے گا لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ لا الہ اللہ کا مطلب کیا ہے اس لیے اللہ نے کہا فعالم اللہ, علیہ اللہ, علیہ اللہ. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کا کردار ہو ہمارا ہر سعدہ ہمارا ہر نقو اللہ تعالی کے لیے ہماری ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی جانور ذبح کرے اللہ کے نام پہ جب بھی منت مانے اللہ کے نام پہ کبھی بھی کوئی بکرا اس لیے ذبح نہ کرے کہ قبر والا راضی ہو جائے قبر والے کے تو آپ کے بکرے کا علم بھی نہیں ہے اور جب آپ نے قبر والے کے نام پہ بکلا کر دیا تو اللہ سے بھی محروم ہو گئے قبر والے سے بھی محروم ہو گئے اس لیے جب بھی بکلا ذبا کریں تو اللہ سبار کو تعالیٰ کے نام پہ ذبح کریں تاکہ رب العالمین آپ کے اوپر لادی ہو جائیں اللہ تبار کو تعلق سے دعا ہے کہ ہمیں دین کا علم صحیح معاملوں میں حاصل کرنے کی توفیع نئے فرمائی عقیدے کا علم نماز کا علم روزوں کا علم اور کہ ہماری اولاد کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہے ہمارے اپنے اولاد کے اوپر حقوق کیا ہیں ہمارے والدین کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں بیگم کے کیا حقوق ہیں خامن کے کیا حقوق ہیں ان تمام چیزوں کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے اب میرے بھائیوں میں آپ کے سولوں